पता हमको पार्टी बात ना बात के जरा बात की संभावना बहुत बेहतर है हालत ज्यादा है बिल्कुल पता हमको मान और इब्राहिम के बात عليه के बात करता है मतलब कराती है اللہ الرحمن الرحیم باب قرات الحدث عباد الحادی نہیں یہ مسئلہ بھی جمعرات والے دن کا مسئلہ ہے پالے والے خوش یہ مجھے نا جو طلبا پسند ہیں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں طلبا اچھے لوگ ہیں نا آج والا یہ جو ہے آپ کا جو بحث ہے مسئلہ ہے یہ بھی منل مختملات ہیں للوفاق یہ مسئلہ یعنی عبارت کے اعتبار سے یہاں پہ مسائل کافی ہوں گے انشاءاللہ اللہ اس کے بعد پھر آپ کو سنائے میں سنوں گا باب کرا عت القرآن باد الحد وغیرہ یہ باب ہے دربیان پھر عات قرآن قرآن عظیم کا پڑھنا بعد الحدث حدث کے بعد وغیر ہی یا وغیرہ رحو اور غیر غیر روحو کے بس اور غیرو کے یہ پہلے باب کا ترجمہ یعنی مناسبت پہلے باب سے اس کے بعد عنوان باب کے کلام پھر غیرو کا مرجع اس کا تعین پھر <تصفح> فر مسائل فراۃ القرآن بغیر حدث اور فراۃ القرآن بل جنازہ و بل و بل حیض وغیرہ پہلا مسئلہ تو مناسبت اور ربط کا ہے وہ تو ظاہر ہے باب ملم یزو ام الا من المکھرجین پھر اس کے بعد تھا اررجلوزی صاحب ایک ادمی اپنے کسی بزرگ کو وضو کروائے تو جب پہلے باب باب توجی تھا یعنی کسی کو وضو کرانا وضو کب کرایا جاتا ہے یا وضو کی ضرورت کب پڑتی ہے جب حدث وجود میں آ جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حدث وجود میں آ گیا ہے تو کیا آیا حالت حدث میں کوئی نیکی کا کام اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے من جملہ ان کامال سے قراءت القرآن ہے آیا قرآن عظیم پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے قرآن عظیم لکھ سکتا ہے لکھوا سکتا ہے یا نہیں اس کے لیے امام بخاری نے قراءت القرآن باد الحدف کا باب قائم کیا اور اس مسئلے کو چھیڑنا شروع کیا تو اس مسئلے میں یہ بات ہے کہ غیرو یا وہ غیر ہی ہے اس غیرو کا مرجہ کیا ہے تو بعضی حضرات نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ غیرہو کا مرجہ جو ہے وہ موزان الحدث ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے اور یہ غیرہو نہیں ہے یہ غیر ہی ہے برجر ہے یہ باب ہے درمیان قرآن عظیم لس پڑھنا بعد الحدثی حدث کے بعد و غیر ہی اور غیر غیر حدث کے جو کہ موزان الحدث زوئی سے زوئی سے مراد زن الحدس آیا زن حدث کے دوران قرآن عظیم پڑھا جا سکتا ہے کہ یا پڑھا نہیں جا سکتا یہ ابن حجر کا رائے ہے کہ غیر سے مراد مزان الحدث ہے ٹھیک ہے اس پر حافظ سائےب عینی امدت القاری وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور اعتراض کیا ہے کہ غیر سے اگر مراد مزان الحدث ہو تو اس مزان الحدث میں دو احتمال ہیں آئی مزان الحدث حدث ہے یا حدث نہیں ہے اگر مزان الحدث حدث ہے یہ وضو ٹوٹا ہے یہ عضو ہے یہ حدث ہے تو حدث کے بعد اس کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ خیرات القرآن بعد الحدث وہ مزان الحدسی تو مزان الحدث جب حدث ہے تو بعد حدث کے سے اس کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور اگر یہ حدث ہے اگر یہ حدث ہے تو باد ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور اگر یہ حدث نہیں ہے تو پھر بھی اس کا ذکر دیا ہے اس لیے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ وضو کی حالت میں تو نماز پڑھ سکتی ہو نا قرآن پڑھ سکتی اس میں کوئی اختلاف ہے اختلاف تو بادل الحدث ہے نا عمد ہے تو مضان الحدس اس کا ذکر کرنا یا یہ مراد لینا بعد حدث کی بالکل غیر مناسب ہے اگر مزان حدث حدث ہے تو بعد حدث اس کا فائدہ نہیں ہے اگر مزان حدث حدث نہیں ہے تو ماہر نظام ماہری اختلاف نہیں ہے تو اس کا فائدہ دوسری بات احمد القاری یہاں یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مزان حدث لیا جاوے تو یہ عربیت کے تقاضوں کے خلاف اصول عربیت کے خلاف ہے اس لیے کہ ضمیر کا مرجع عند یا یاو مذکور ہوتا ہے لفظ یا مذکور ہوتا ہے منویت تو یا تو مزان الحدث کا ذکر نہ منوی ہے نہ مزکور سراہتا نہ لفظ مذکور ہے نہ منوین ہے تو لہذا مرجع کا تو ضمیر کا تعلق تو ایک مرجع سے ہوتا ہے وہ مرجع مذکور ہوتا ہے یا لفظن ہوتا ہے یا منوین ہوتا ہے نہ یا لفظن موجود ہے نا اس اعتبار سے جنابی محترم مزام حدث کا ذکر کرنا لا یعنی یہ بے فائدہ اب جب یہ بے فائدہ ہے تو پھر یہ غری کی ضمیر کس کی طرف راضی ہے تو اس میں دو صورتیں اتفاقی ہیں اور ایک اختلاقی ہیں اگر یہ غیری کی ضمیر قراط کے طرف راضی ہو جائے جس طرح امام بخاری نے بھی لکھ دیا تو بعد و قراط القرآن باد یہ باب, باب درمیان قرآن عظیم پڑھنے کا باد الحادثی باد الحادث وغیر یعنی غیر قرعت تو رو ضمیر کس کی طرف راضی ہو گیا قرأ کی طرف راضی ہو گیا ٹھیک ہے بھیا یہ بابر بیان خراۃ القرآن بادل حادث و غیر اور غیر قرآن قرأۃ القرآن جیسے قرآن کا لکھنا یہ جی ارگیات لاباس بال قرات بلحماد بل اور اب سمجھ گئے ہو بھائی وغیرہ ہوں کی ضمیر کس طرف راضی ہو گئی ہے قیر کی طرف ہے تو قرآن یہ باب درمیان قرآن پڑھنے کا بادل حدث وغیرہ ہوں اور غیر قیرعت کے بارے میں کیا قرآن کا پڑھنا بادل حدث کیا حکم ہے قرآن کے لکھنے کا بادل حدث کیا حکم ہے اب سمجھتے ہو سننے کا فادلہ کیا حکم ہے لہذا اختلاف اس میں نہیں ہے تو امام بخاری کے ابواب سے پھر میں بات بات گی اس کے متعلق تو امام بخاری کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی یہ پرانی پہلے سمجھو پرانے عظیم کا پڑھنا بغیر وضو کے بشر کے عدم مس ہند کل جائز ہے اگر کوئی حافظ صاحب بھی عضو ہو جائے اور قرآن کو مس نہیں کرتا تو یہ قرآن عظیم کے خلاف پڑھ سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی سنے تو سن بھی سکتا ہے اسی طرح بغیر الحدث قرآن عظیم کا لکھنا کیسا ہے کوئی لکھنا چاہتا ہے کوئی کاتب ہے منشی ہے تیمامی بخاری کے عنوان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر باد الحدث یعنی بغیر وضو کی یہ قرآن کی کتابت بھی کر سکتا ہے غیر حدث کتابت کر سکتا ہے بشرتی کی اس کا ید مکتوب کے ساتھ مس نہ ہو اگر مکتوب کے ساتھ مس ہوگا تو لا یمفیل متحرن کے عنوان کے نیچے یہ منع ہے امام بخاری مطلق کتابت کے قائل ہیں آناز قائل ہیں لیکن بشرتی کے مکتوب مس نہ ہو اگر مکتوب مس ہوگا تو یہ تو مس القرآن دلحادث منع ہے تو مکتوبی نقوش قرآن کا مس ناروا اور منع ہے مسئلہ ہے تو غیر کی زمین کس کی طرف راج ہو گئی ہے خیراج طرف راج ہو گئی دوسری دوسرا اختمال تیسرا کہ غیر عوہ کا مرجا جو ہے یہ القرآن ہے اور یہ بھی مسئلہ اختلافی نہیں ہے یعنی باب و رات القرآن بادل حدث یعنی غیر قرآن کے وہ کیا ہے الزکار الکار آیا بغیر وضو کے تم قرآن پر سکتے ہو یا نہیں اذکار ذکر کر سکتے ہو کہ نہیں اب جواب اتفاقی ہے اگر بالحدث بدون علمس قرآن کی تلاوت جائز ہے تو اذکار پڑھنا بغیر وضو کے بدریقی اولا ظاہر ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے چوتھا احتمال یہ ہے کہ بھائی غیروں کی ضمیر راضی ہو کس کی طرف حدث کے طرف شیخ عدیث رحیم اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ میری تو جی ہے اور اچھی ہے اگرچہ محدثین اور بعض علماء اس کو پسند نہیں کرتے کہتے کہ امام بخاری ایک مختلف ان کی شخصیت بن جائے لیکن کوئی بات نہیں وہ بذات خود مستحد ہے تو ہو جائے کیا بات اب یہ ہے کہ غیر کی زمین کس طرح راجو ہو جائے حدث کے طرف تو یہ باغ کے درمیان قرآ الق قرآن, قرآن بادث وہرحو اور غیر حدث کی اب غیر حدث کیا چیزیں اب توجہ کرو حدث کی دو قسمیں ہیں ایک مطلق حدث جس کو تم حدث اصغر کہتے ہو ایک حدث اکبر ہے جیسے جنابت ہے جیسے حیض ہے نفاس ہے اصل امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعد الحدث الاصغر و باد حدثبر قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی وغیر کی ضمیر قسم راجی ہوگی غیر حدغیر ہوں حادث کی طرف اور حدث جو ہے یہ دو قسم تھا ہے کا ہے باب مانا بابر خرا نسغر وغیرہ باد اکبر حدث اصغر ہو گیا اور ایک حدث اکبر ہو گیا جس کی زمین حدث کی طرف راجی ہے والحدث حدث والا قسم اصغر وہ بس حدس <سر> اکبر <آہ. سر> ہو جائے گا اب یہاں بھی یہ بات, بات یاد کیجیے اگر اس سے حدث اکبر مراد ہو جائے تو اب اس بات سے دو مسئلے ظاہر ہو گئے ایک قرآن کا پڑھنا باد اصغر ایک قرآن کا پڑھنا بعد حدث اکبر بعد حدث اکبر و باد حدسل کیا ہوگے دو مسئلے ہو گئے مسئلے اولا اتفاقی ہیں کہ بعض حدت الصغر بدون المس بل اتفاق سکتی ہیں اس میں کوئی نظام نہیں ہے لیکن قرات القرآن بعض حدت الاکبر یہ مسئلہ مختلف ان کی ہے اب سمجھ گئے بھائی سنجیو یہ مختلف ان کی ہے آپ کس کو نوٹ کریں اس خاک اس خاکے جس کو ظواہر کہتے ہیں عال ظواہر کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی تلاوت مس المصحب جس طرح ب حدث الاصغ جائز ہے تو بعض حدث الاکبر اکبر بھی جائز ہے یہ ظواہر کا نکی کا نظریہ ہے اور اسی طرح امام بخاری کا میلان بھی ہے اسی طرح امام بخاری کا میلان بھی ہے قرآن عظیم کی تلاوت حدث اصغر بھی, بھی ہو سکتی ہے اور اکبر بھی, بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی نظام نہیں ہے اب بات سمجھ گئی ہو وہ جڑی رنگ مشہور ہے نا جنہیں درخت دیں گے بڑی قابلہ عورت ہے اگر کسی کی منقوہ نہ ہوتی تو مقدر ہے جو تو یہ ایک کیا ہے قابلہ رنگ ہے لیکن وہ رنگ اتنے خراب ہے اس کا نظریہ اس, کی، اس،, اس کا نظریہ بھی زوا، آل زواہر کے ساتھ ملا ہے اور وہ اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہے کہ اگر ایز میں ہو استحاظ میں ہو جس کے کیفیت میں ہو داستان پین کا پرانے عظیم بھی اٹھاؤ پڑھو بھی لکھو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امامی بخاری سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اس مسئلے پر اس لیے اس رنگ پہ سب سے پہلا کلانک جن, جنہوں نے کیا ہے وہ مدرسہ ہے بلوریا اور اچھی بات ہے کہ اس رنگ کی یعنی نظریات کو ظاہر کر کے اور عوام کو آگاہ کیا ہے بہت بڑی قابل عورت بلکہ یہ سارا سا چھوٹا سا میرے پاس ہے اچھا سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ عالد زوار کیا کہتے ہیں لا لاپرتا حدت سے ازبر اور اکبر دونوں میں قرآن کر سکتے ہو عالد زوار کی رائے ہے امام بخاری کا میدان بھی لکھو شوافی اور حنابیلا شوافی اور حنابیلا ان کا نظریہ یہ جی ہے کہ قرآن عظیم بعد حدثر اور و بعد الاکبر دونوں صورت میں جائز نہیں ہے ہیں سمجھ گیا حدث اکبر کے وجود میں قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہوئی ہے جس طرح دور کہتے تھے بالکل جائز نہیں ہے حنا فل و شافی نہیں نہیں الد ہاں بادل اکبر حدت اکبر نا جھگڑا حدس اکبر میں کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے بھائی احناف کی تحقیق ہے تحقیق وہ کہتے ہیں کہ بعد حدث حدثبر قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے سمجھ الا ان یکون معلم اس لیے معلوم کا تو مسئلہ نہیں ہے نا تو جنابت میں ہو تو آئے نا جنابت میں اگر وہ پڑھے تو اس کی تو گردن اڑانی چاہیے نا یا پڑھائے تو اس گردن اڑانی چاہیے اللہ کی تھا چھوٹی کرو ٹھیک ہے نا <تصفح> مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے جو کہ جلتی یعنی ایک اختیاری ہے جس ہے یا نفاذ ہے یا اتہاس ہے اب ایسی بیماریوں میں مسلک یہ ہے اگر یہ معلمہ ہے استاذمی ہے اب اس کو بج ضرورت یہ پڑھ سکتی ہے لیکن معذون العاد پڑھ سکتی ہے پڑھا بھی سکتی ہے تو معذن العت پڑھا سکتی ہے کٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ احسن اقسم الخال حماظ الایت اس لیے ہے مولانا صاحبہ کہ معذالآت کی اجازت دو وجوہوں سے ہے ایک تو ہمارے پکہاٹ کی بات ہے اضرورت اضرورت بھی المعذات اضرورات تو بھی الضورات وقت ضرورت, ضرورت یا ज... تو پت ضرور تو معلمہ جب ایک آت پڑھا سکتی یعنی ایک آت کے پڑھانے سے جب درس کا نعہ نہیں ہوتا درس ناغے سے بچ سکتا ہے تو معذ آج بیٹھتا کیا یہ خلاف کر سکتی ہے ضرورت ہے جس طرح تم بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ہو جناب نہیں پڑھ سکتے ہو بسم اللہ لائے سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہو الحمدللہ للہ جی پڑھ سکتے ہو جاتی جاتی کوئی دیکھ لیا بڑا خوبصورت ہے قوق ابارک اللہ وسلم خال تم اور ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھ سکتے آج کو کہ تحدی جو قرآن کے بارے میں ہے تو آیتن کے بارے میں آیا ہے فاتوب سورتن ہے یا آیتن ہے تو معلوم ہو کہ معذول آج کی تحدی نہیں ہے جب معذوم آج کی تحدی نے تحدی کی خارج ہے تو لہذا حکم تلاوت کی بھی خارج ہے تو بہت ضرورت پڑا سکتی ہے بات سمجھ گئے ہو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آج تک بھی پڑھا سکتی تحدی کے رج دوسرا خطبہ دوسرے صدر ہے تحادی کے مانا چیلنج مطالبہ سورہ تو سورت کی تحتی ہے فاطو بھی آئے ایک آیت, لیا. تو آیت کی تحتی ہے سورت کی تحتی ہے لیکن مادح سے ماورہ ہے ہمارا نظریا ہے ہمارا نظریا ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک آج تک پڑھا سکتی ہے آپ سمجھ گئے مولانا صاحبہ امام مالک کے نظری آج پڑھا سکتی ہے ہم کہتے معذور آج پڑھا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا شواتی عنابلہ کہتے پتانا نحن. نہیں پڑھا سکتی آل زوار امام بخاری رگڑے اکمین کی اچھا اب ہم کہتے ہیں قرآن عظیم میں آتا اللہ احمد سہو یہ المتا خارون کے بارے میں ہے حدیث میں آتے وقت اللہ عصا یہ ہار ولا جنوبا لفاثا کے لیے جنب اور حایث کے لیے اجازت ہم نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ان نلمک میں لائن جسو یا لائن جسو مومن فری نہیں ہوتا ہے لیکن یہ افکار میں کابو ہے نا تو جب جنابت داخل فن میں ہے اور سبوں کو کہتے ہیں کہ مدافل ہو کیا ہے فرض ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا دونوں فرد ہے تو یہ آزاد کے خلاف ہے قرآن ایک عظیم کے ساتھ ہے اس کو آزاد کی ضرورت ہے آپ سمجھ گئے ہو یہ تو آپ کے غیر حل ہو گیا ابھی آؤ مسلم پارٹی آصف کو تم نے یاد رکھنا ہے جیل میں وقال منصور منصور کہتے ابراہیم نفیس علاباس بل قراط بل کوئی گناہ نہیں ہے قرآن قراط قرآن کے حمام میں ہمام تو آپ جانتے ہیں نا جگہ ہی روکے ہیں جہاں پانی گرم کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ لوگ لوگ کیا غسل کرتے ہیں اب اس کی تفصیص کی وجہ کیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے یہ حمام اثر کیا ہوتی ہے محل حدث ہوتا ہے امام بخاری کے لیے تو یہ حمام کیا ہوتے مال حدث ہوتا ہے اے حدث اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں خون نکالا جاتا ہے سر مڈوایا جاتا ہے خون کٹوائے جاتے ہیں تو سر مڑوانے میں خون بھی آ سکتا ہے حجامت سنگی میں خون آتا ہے اب یہ بھی حدث تو ہے تو یہ عموماً محل حدث ہے تو لہذا اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ نجازی، نجازی جب باز علما کہتے ہیں کس کہ کا مسئلہ لابا سے قرآن فلحمہ حمام کی تصدیق اس لیے کہ یہ محل نجاست ہے یہ کیا ہے حمام حت تو پچوڑ لگی ہے نقصان یہ, بھی, یہ کہ یہ مقام کیا ہے مقامی محل نجاست ہے اس لیے کہ وہاں پہ بال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ نا اچھا جب محل نجاست میں پڑ جا سکتا ہے تو ساری نجاست حدث سے غرب بکری چولا پڑھ سکتا ہے اگر محل نافاق میں قرآن کی خلاف ہو سکتی ہے تو رجل نافاق بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح وہ بھی کت بسالہ چلا گئے وزوئن اور جائز قط کو رسالہ یعنی کہ امانہ رسائے لکھنا ایسے رسائے لکھنا جس میں قرآن کی آتی ہوں یا ذکر اذکار ہو یا حدیث ہو ٹھیک ہے وکالحماد ابراہیم حماد ابراہیم نقی سے نقل کرتے ہیں انکان علیم اظار الف سلم ولاۃ وسلم اب یہاں کے کیا مسئلہ ہیں وہ چرتا ڈھبتے چرتن آ رہے دیکھو ہم مشہور بزرگ ہیں ابراہیم نفی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی حمام میں ہو آپ کہتے ہیں کہ حمام میں قرآن کی تلاش ہو سکتی ہے تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی سلام پڑھے حمام کے اندر جو ازمی بیٹھے ہیں ان کو کہ السلام و علیکم پڑھے تو جائز ہے ابراہیم النفی نے فرمایا ہے کہ حجام میں ہمان میں بیٹھنے والے دو دو حالتوں سے حال نہیں ہیں یا مستور العورت ہوں گے یا من کا ہوں گے اگر مقصوف العورت ہوں تو نہیں پڑھ سکتے اگر مستور العورت ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو فتح و تن ہو ان مقصوف الت علاق اور اگر تم اس میں سلام نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ علیکم السلام کہے گا تو جب مقصوص عورت کے سلام جائز نہیں ہے تو مقصول عورت کا برن بھی نہیں پڑھ سکتا عورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت اس کے بازار میں گھومتی ہو کیا ہے سطح مسئلہ ہے ہن جاؤ یہ نیخانہ ہو گیا نا ہم ہے نیخانہ ہے اب نہیں خانہ میں یہی مسئلہ بھی ابھی نہیں خانہ ہے یہ ہما میں سنگ نکالنا تو نہیں خانہ ہوتا ہے نا بالوانی گرتے ہیں ابھی اگر کوئی داڑھی منڈ رہا ہے تو اس پہ سلام تو جائز میں کتابیں لکھ دیا ہے اگر نہیں خانہ بڑا ہے اور بات بیٹھے ہیں ان کو جا کر کے سن لا صفی اگر تلاوت کر سکتے ہو بصری عورت تو سلام بھی پڑھ سکتے ہو بصری عورت مسئلہ <ترجمت الابت> سبحان اللہ ترجمہ الباب تو میں نے پہلے بتا دیا لیکن ترجمہ الباب میں نے اشارہ کر دیا ہے نا کہ مقصوف العورت مذہب قرآن حاضر میں پڑھ سکتے تو ہمام محل حاضت بھی ہے ماہ نجاست بھی ہے تو اب اس میں تفانگی مسئلہ بھی آ گیا ہے سر پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ہو اگر مقصوف العورت ہے تو سر پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے ہو. اگر نہیں ہے مستور ہے تو پڑھ سکتے ہو سلام تو لہٰذا اگر ادھر کوئی مشہور عورت ہو تو ہمامی بھی نہیں پڑھ سکتا گوئی کہ مشہور عورت کی یعنی ہمام کے اندر رہنے والے دو, دو قسم کی یا مصول عورت یا عورت مسئلہ حل ہو آگے جاؤ سمجھ لئن نورنت ويري من مولى بني الله نعم الله عليه والله اكبر انكم باغر ليلكم لنمناكم لوين النبي رب واصم ويا قال قد تجاذق عن الارض بس يا رسول الله حسب آیاتی ثوابین کو ذکر ایمان ثم نامہ علاج یعنی ماده تن پہ حوالہ علی حافظ اقرا متواتر ثم قام مسلی قال نو عباص فضو فصناۃ میں نماز بنا عظیم و حسب ثم قون کو علاج میں کی ثوابات جب دنوں علامات کی وہ افاضہ دنوں دیکھو نہیں یوں لا یکلوہ قال قالت علیہ السلام پتہ ہے تمہارا پتہ ہے تمہارا پتہ ابھی یہ اتنی لمبی حدیث آپ پہلے تھوڑی سی پڑھ چکے ہو بعد میں آ رہی ہے اتنی لمبی حدیث سر اس لیے ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے اس پر استقبال امام بخوار اس حدیث سے کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اسلام رات کے وقت اٹھے تو نبی علیہ السلام نے ابھی وضو نہیں بنایا تھا اور بس آ کے پڑھی تو معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے سنگیو سمجھ گئے یہ محالیہ ترجمہ ہے لیکن اس پہ اعتراضات نہیں اعتراض اس پر ہے کہ بھائی آپ نے ترجمت الباب کے لیے نبی علیہسلاسلام کی قراعت پڑی ہے یعنی اخیراط اے پیش کیا ہے حالانکہ نبی علیہ اللاط اسلام کی وجود سے دور ہے تو پھر آپ کے فی کیسے صحیح ہوا تو اس کا یہ جواب اگر وضو ٹوٹتا تو نہیں تھا لیکن آپ وضو کرتے تھے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ پوری رات نیند کی ہو اور پھر وضو کے بغیر آپ نے نماز پڑھی ہو آپ تو نماز وضو کی کے نماز کے وضو فرماتے تھے نا تو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے تو گوئے کہ نبی علیہ السلط نے بغیر مس کے فی الحال قرآن کی ہے تو اس سے ترجمہ طلباء ثابت ہو گیا ٹھیک ہے لیکن بعض محدثین کہتے ہیں کہ مک دی چک دی گل کرو جس میں کسی قسم کا اعتراض نہ ہو ترجم الباب جو ہے نا ابن عباس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ ابن عباس سے اب کہتے ہیں فقم تو ثنا تو مسلمہ ثنا یاد ہوگی بخاری میں مسئلہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں پھر فر میہ بھی اٹھنا نیند سے تو فسنا تو اسلم سنا تو میں بھی ہوئی آمار کی جو کہ ابھی تو ابن آباد وزو تو ٹوٹا تھا نا میز تو ٹوٹا تھا نا تو بغیر وجو کے پڑ گیا ٹھیک ہے سنگیو اب اس پہ اعتراض اس پہ اعتراض یہ ہے کہ بابا یہ تو استدلال استعلال بی عمل ابن آباس ہے ہمیں تو ضرورت استدلال استعلال بی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے یہ جواب ہے کہ یہ بھی فی الحقیقت حقیقت نبی ہے کیوں نبی ہے ایک اتفاع نبی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ اس کو نبی کی تصویر بھی شامل ہے تصویر جانتی ہوں نا کیا سکوت, سکوت. ابن اباس بیٹھ گئے اور اوز بلّہ ابن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نتی خل کے سماسی والا خلافی باپ یہ سب آ کے پڑھ لے آپ نے روکنے کے بنا تو بغیر کیوں پڑھا تو نبی کا رد نہ کرنا یہ سکوت نبی تفریحی نبی ہے لہٰذا اس سے ترجمہ تو ایک گر یہ ہے اس میں کوئی اختلاف موسم سمجھو ہے نو لفظی ترجمہ اللہ علیہ وسلم اس نے رات گزاری میمون کی گھر نبی علیہ السلام سلام کے گھر میں اب یہ کہ ابن عباس بس میمونہ کی گھر کیسے چلا گیا کہتے ہو یہ خالا یہ تجھے ماسی خالہ ماسی نا اربی میں خالہ کہتے ہو یہ خالہ گھر تھا اب یہ کہتے ہیں فس تجا تفی ارض الوس و میں لیٹ گیا کی عرض میں عارض کی طرف لیٹ گیا وسطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فیتولہ اور نبی علیہ السلۃ السلام اور ان کی بیوی یہ سو گہتے ہیں تھے کی لمبائی میں اب اس پہ جگڑا ہے بہت زبردست جھگڑا ہے کہ سادت الگ کو کہتے ہیں اور تکیہ کا عرض و طور تو ہوتا نہیں ہے لہذا یہ کیسے ہوا کہ نبی علیہ السلام اور محمودہ اس کی طور میں سو گئے اور یہ اس کی عرض میں سو گیا تو پھر محدثین کہتے ہیں کہ یہ سے یہ سے یہ ساد مراد ہے یہ ایک یہ جی سادہ ہے نا سنگیو اور ایک یہ ہے اب یہ تلائی بچائی ہے نا دیکھو یہ تلا ہے یہ چلا ہے تو یہ کس طرح لمبی ہے تو نبی علیہ السلام یوں لیٹ گئے محمد لیٹ گئی حضرت سے آپ سو گئے نا لمبائی پہ یہ سلائی ہے نا یہاں سے سو گئے یہاں سے سو گئے عباس نہیں دستیا ٹھیک ہے نا یا رکھ لیا جو عرض جس کو آر کی سلائی کے ختم ہو گیا ہے بہت فرماتے کہ تعویر کی ضرورت نہیں ہے سادہ ہی مراد ہے تول ہے یہ سادہ ہے نا یہ سادہ جی ہے یا تو سادہ ہو گیا اس کا یہ طول ہے ایک ابن فاس ہو گیا اچھا اب یہاں پہ بس سمجھ گیا مولانا اب اس کو علماء نے پسند کیوں کیا ہے دیکھو یہ بھی سادہ ہے نبی السلام یوں سے ہو گئے ابن عباس یوں سو گئے تو ابن عباس کی تانگی دوسری جہت پہ ہے یہ اولاد ہے یہ اولا یہ بات اچھی ہے اگر ہم کہیں گے کہ وسادت سادت سے فلائی ہو تو دیکھو آپ تو یوں سو گئے تو ابن عباس یہاں پہ سو گیا ٹانگو میں سو گیا تو جب ٹانگو پہ سو گیا ایک تو یہ سونا غیر قانصب ہے اس لیے آگے نظیر الاسلام جی ہیں بیوی بھی ہیں, بھی بھی بھی ہیں ان کے ٹانگوں میں اتنے آباد کیسے آگے آئے ٹانگوں کی کیا دوسری بات یہ کہ ٹانگوں کی طرف سونے بھی غیر مناظر اس لیے کہ کوئی ٹانگ لمبی کرے چھوٹی کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ ارض ہے اور یہ طول ہے دونوں نے ہیکٹر طول پہ رکھ دیا اور اس نے ادھر کونے پہ سروس کا صحیح کیا فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لو او قبل او بھی قلیل نو کیونکہ گری تو تھی نہیں نا اختیار آدھی رات ہو گئی یادی رات سے کچھ کم یادی رات سے کچھ ہو اچھا اس سے قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیداری بیٹھ کے مانا جوڑتی تھی نیند کو اپنے چہرے مبارک سے یہ ہم سو نو میں آنکھوں کو ملتی تھی یعنی نیند کو دوڑانے کے لیے کھجانے کے لیے اٹھانے کے لیے اچھا سما کریات سوما کرا پھر نبی علسم میں پڑے دس آئے تھے الخواتین صورت عال عمران خلق سماج سے آخر تک سما کا ملا شنی والا پھر نبی علیہ السلام اٹھ گئے ایک مشکیزے کی طرف جو پرانا تھا ستون کے طرف ستون کے ساتھ لٹکا کیا فتوزہ میں نے پاس اچھا وضو فرمائے یا مانا بے نسا سماس پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے تھے ابن اباس کہتا میں کھڑا ہوا فسنات سنا تو سنا میں نے بھی یوں عمل کیا جو آپ نے کیا آصل آیا سے بھی استدلال ہو سکتا ہے تم سنا بھی ہو سکتا ہے سو so, صاحب تو پھر میں پھر میں چلے گیا جم بھی میں نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اے اس طرف نہ یسرہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا فوزا یدول یمنا اللہ راسی نبی علیہ السلام نے اپنا دائیں اپنا ہاتھ یمنا میرے سر پہ رکھا وہ آخذیل یمنا اور مجھے دائیں کام سے پکڑا یا فلوہ یوں کرتے تھے گرے تھے اس طرح اگر تکلیف نہ محبت صحیح ہو یہ نہیں کس طرح مر رہے ہیں اس طرح ہوا کہنا ہو یہاں نہیں گھر مدرسے یہ شفقت تکلیف دینا مقصود نہیں ہے تو یہ اب تک مر رہے تھے پختوں کے تاؤن خبر رہا اچھا اب دیکھو یہ رواج نے ترمیز میں پڑھے ہوں گے ابو داؤد شریف میں پڑھے ہوں گے سنگیو تم نے کچھ چھوڑا تو ہے نہیں سب کچھ پڑھا ہے تو ایک یہ ہے ادر ابن عباس کا ہے ابن عباس نبی پاک نہیں ہو کیا ٹھیک ہے یہی اللہ راسی یوں نہ یہاں نا پھر جا ٹھیک ہے نیم. دلوقتي. نیم. دلوقتي. ایک رواج میں یوں کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کیا شکار اگر ایسا کیا ہو پھر بھی ٹھیک ہے ایسا کیا ہو پھر بھی ٹھیک ہے اللہ ایسا کیا نہیں ہے ابھی ابھی گنوس اللہ رکاتین سمر یہ اپنے لیے گن لو کی کہتے ہیں کہ ماں صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ رمضان بولا رمضان ماضاد اب نہیں سمجھتے ہو تو جو کہتے ہیں کہ بابا آج رقع سے نبی علیہ السلام نے رمضان میں زیادہ پڑھے میں پڑھے نبی علیہ السلام نے کتنے کہاں پڑھے حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین کے پاس چل جائے ناراض نہ ہو اگر تم نے کوئی ہو پتہ نہیں لگتا ہے نا نہیں ابھی ہماری مشکلات میں ابھی بھی ہے مجھے پتہ لگا تو بات بیمار ہوتے ہیں لیکن ایسے علم نہیں ہوتا ان کے پاس اس میں شک نہیں بہ حضرت نے متر فرما دی سم مسجا پھر آپ گئے کے تعتال موازن موازن آیا پکام آبیر شام کھڑی ہوئے فصل آ رہے صبح کی دو رکعت پڑھ لی جلتی جلتی میں رات اس قیمت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے میرا دوست محبوب یاد ہو گیا مولانا عارف سلطان غنی عارف رحمہ اللہ حج میں کرتے تھے تمہیں ذرا سست سازی ہوں تمہیں ہم نے تاجد کی باتیں غیبت یعنی اس میں دکھلاؤ اس لیے نہیں کہ وہاں مشرف تاجر پڑے گا اس ماحول سے ہوتا ہے تاجر بھی ہم نے کٹھے پڑے خواب کیا پھر ہم بیٹھے رہے بیٹھے رہے اس کے بعد آسان ہوئی سنت پڑی نے پڑی جلدی جلدی پڑی تو میں اللہ اللہ خفیفت یہ ان کا کام تھا کہ آدمی کو موقع پر بات بتاتا تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے خفیفتین بم اک لے رکھاتے نے لے لکھا ہمارے رکھاتے لے لکھ رکھاتے سنتے خالی پتے ہیں تو سب ہو کہ ہم نے وہ طویلتیں بھی پڑے ہو نا ان کے ہم گپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا سب مخالجہ فصول اللہ صبح گپ کی بات دوسری بھی سنا ہوں کیا کہ تو بیٹھے خطیفتے نبی علیہ السلام توجر میں صورت تر پڑھتے تھے ہم تو عام نفلوں میں بھی ناطل پڑھتے تھے میں نے کہا کہ یہ قراءت ہیں لا بے اعتبار الارکان ہے تو وکال آفس جب کی بات بتاؤں لیکن ہنس نہیں نا تم ہنستے ہو نا ہمارے علم شورا تھا کراچی میں زمانہ بہت محبت کا دور تھا تو تین مہینے کے بعد شورا ہر سوری میں ہوا کرتا تھا تو کراچی میں یہ گرمی کے موسم مکیاں بہت ہوتے ہیں تو یہ تبھی مسئلہ ہے میرے پیالے میں مکھی آ تو میں نے اس جو طالب علم تھا میں اس کو اشارہ کیا ہوا بدلا بدلہ آلو تو مولانا عبدالسلام صاحب میرے قریب تھے میں اس کے قریب تھا ساتھ افضل خان صاحب بھی تھے تو مولانا عبدالسلام صاحب جو ہمارے بڑے اچھے عالم ہیں نا امیر تھی اس وہ ہوشار والے تو مجھے کہتے ہی ہیں نا تم فارم کھولو سمان کھولو اس کے بعد کیسے کر رہے ہیں نا کہتے ہیں رسول رس کلو چکو تو جب میں نے یہ تو کہا نا تو جس کے جس نے جو چائے پی رہے تھے کپڑے خراب ہو گئے حجی تو سمجھ گیا کہ بھائی جب مکھی پیالی میں گر جائے تو اس کو دبا کر باہر نکالو اس کو استعمال کرو تو میں نے کہا کہ یہ تو چائے ہے یہ تو گرم ہے نبی علیہ السلام نے پم کہا ہے سمن کلو کہا ہے یہاں تو سمن چپو نہیں کہا ہے کہ اس کو میڈا کر کے پی جائے گا جب میں نے چکھا آپ سمجھ گئے آگے اللہ اللہ دیکھو سنگیو پہلے باب تھا باب و قرۃ القرآن باد الحد اب چونکہ باد الحدث کیا ہوتا ہے رب طلبا دے دو باد الحادث کیا ہوتا ہے وضو ہوتا ہے نا اب جب بعض الحدس وضو ہوتا ہے وضو کرنا چاہیے اب یہاں امام بخار یہ فرماتے ہیں کہ بادل حدس وضو ہوتا ہے لیکن بادل حدسل آپ کر سکتے بدون اللم جب حدث اصغر کے بعد آپ کرا کر سکتے ہیں تو اسی لیے رشی اصغر کے بعد آپ نمازی پڑھ سکتے یوں کہ نقطۂ اہم وجود الحدث جب تم تلاوت کر سکتے ہو تو اہم وجود الخطیف تم نماز مکمل کر سکتے ہو آپ بات سمجھ گئے ہو دوسرا ترجمہ الباب یہاں انوکھا سا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے فرمایا کہ رات القرآن بعد الحدث بات سمجھتے یعنی حدث کے بعد تم قرآن پڑھ سکتے پڑھو ایسے یہ معلوم ہوا کیا معلوم ہوا کہ حدث سے تم نماز نہیں پڑھ سکتے اب امام میں بخار فرماتے کہ یہ حدث کیا چیز ہے آیا یہ ہوشی بھی حدث کے حکم میں ہے رضو پر ہوشی حدث کے حکم میں ہے تو بعض لوگوں کا کی رائے یہ ہے کہ یہ مطلع حدس مطلقی خشی بہت میں حدث ہے تو لہذا بادل غشی وضو کرنا چاہیے امام بخاری ان پہ رد کرتے ہیں کہ تم نے یہ فیصلہ مطلق کیا ہے اور یہ مطلق فیصلہ غیر مناسب ہے یہ مطلق فیصلہ یہ مطلق فیصلہ کیا ہے غیر مناسب ہے اس لیے کہ یہ غشی دو قسم کی ہے ایک غشی مخفف ہے ایک غشی مستقل ہے غشی خفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے باتوں پہ کاموں پہ عمل جو جس میں مشغول ہے وہ جانتا ہے سمجھتا ہے یہ غشی محفص ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایک غشی مصحل ہے کہ ایسی کیفیت آدمی پہ تاری ہو جائے جو اپنی کیفیت سے بالکل بے خبر ہو تو لہذا وہ غشی مصحل کیا ہے مجھ بھی وضو ہے امام بخاری اس باب کو قائم کرتے ہوئے ان لوگوں پہ رد کرتے ہیں کہ جو غشی مخفق پہ وضو کے قائل ہیں سمجھ گئے اوکے نہیں آگے جاؤ جلد کرو اچھا یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے یعنی اس صفحے کے آخر میں پڑھی ہے جس طرح یہاں آ رہی ہے وہاں بھی باب من باب من لم توجہ اللہ من المسقل یہ باب ادر بیان ذکر ان کے جو وضو نہیں کرتے یعنی قیام نقلی وضو کے قائل نہیں ہیں اللہ من الغش المسقل سوائے اس کشی کے جو, جو خشی مشقل ہوفیف نہیں نا شکیل ہو نا بھائی اس لیے کہ مقفص کی, کی نقل پہ امام بخاری رد کرتے ہیں جو لوگ قائل ہیں رشی مخفف سے نقصان پہ رد کرتے ہیں کہ بہ مصقل سے نقض ہوتا ہے غیر مسقل سے نقض اس لیے حضرتی کس <تصفح> کی بات کر رہے ہیں اسما کی بات کر رہے ہیں ان کی بوئی پیوشی آ بھی تھی لیکن پانی بھی ڈال رہی تھی نماز بھی پڑھ رہی اچھا دیکھو ہان شام بن عمراتی فاطمہ شام نے اروائی اپنی بیوی فاطمہ سے نقل کرتا یہ اپنی جدہ سے جدت میں آئے آشی صدیقہ کے پاس وہ آشیف صدیقہ جو زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس جس وقت کی سورج گرم چکا تھا فیضن میں نے دیکھا کیا دیکھا عجیب منظر دیکھا لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے فیضا یقائ متن تو سلی اسی وقت جو ہے میری بہن آشبی کھڑی سے نماز پڑھ رہی تھی پکل پسواں کھیتی میں نے کہا مال الناس کیا ہو گیا لوگوں کو بغیر وقت جماعت کے جمی سے نماز پڑھ رہے ہیں مال قیام سلومانا یہ لوگ اس وقت کیوں کریں اشار دیا ہو سوائے آسمان کی طرف کہ وہ پہ کتے ویک ذرا کیا مانے فصوب کی طرف اشارہ کیا نا وقال سبحان اللہ عشن سبحان اللہ کیا کوئی علامت عذاب ہے علامتی عذاب ہے ف عشارت کیا تفسیریہ ہے اشارہ کیا کہ ہم یعنی نہیں تو اسما کے دے میں کڑی ہوگی نماز پڑھنے کے لیے حتٰ تجلانسی یاد تک کہ مجھے ڈانپ لیا غشی نے بےوشی نے وہ تو ابھی شروع ہوئی اصب شبھ فوکھا سیمان کہ ڈال رہی تھی اپنے سر کے اوپر پانی کو کہ غشی مجھ سے دور ہو جاوے تو معلوم ہوا کہ یہ غشی مخفر تھی مستقل نہیں تھی اس لیے مستقل نہیں تھی کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ مجھ پہ بےوشی کا اثرات اور پانی سے ظاہر ہوگا تو یہ غشی تھی لیکن شاب سے جڑنا فرمان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے حامد اللہ وسنالیا سم مکالمان جو چیز تھی جو آج تک مجھے میں نے نہیں دیکھی تھی اللہ قدرتو تو مقامی آزاد ابھی میں نے دیکھ لی ہر تل جنت و نارا یہاں تک جنت اور نار کو میں نے دیکھ لیا اب یہ یہ دیکھنا کیا خوبصورت تھی مثالی ہے صورت یا کشف جو صورت یا ان کو اللہ نے نبی کے سامنے مستحذر کر دی کہ سبحان اللہ پڑو والا قدو ہوئی ہے مجھ کو وہی کی گئی ہر نقم تو فنون پھر قبور مسلح اور قریب امن فطنت پہ امتحانات آئیں گے تمہارے قبروں میں مثل یا قریب پہلے گزر گیا ہے قریب فتن دس جال کی لادری اظالکھا راجی کہتے مجھے پتنی کیسمان نے مسلط مسلط اتنا جال فرمایا تھا یا قریباً کہا تھا پالتماسمان نے کا یقم کیا معنی آئے گا تمہارے یوگتا ہکم آئے, آئے, آئے, آئے, آئے گا ملک تم میں سے ایک سمجھ گیا نا آئے گا آئے گا گا تم میں سے اے کے پاس فرسٹ آئے گا کہے گا لہو کے ساحد کو ماعلم کا بیاض رجل کیا ہے تمہارا عقیدہ بیاض رجل نبی علیہ السلام کے بارے میں لہذا کی باتیں ہو گئی ہیں موت کچن کی طرف اشارہ ہے یا وہ جو حجابات دور ہو جائیں گے اس کی طرف بھی ہے لیکن ضعیف ہیں یا فرصتوں کی اس خاص مثالی صورت ہوگی جی لیکن وہ بھی ضعیف ہیں ٹھیک ہے نا یا درمیان سے جو ہے نا حجابات کو اٹھا دیا جائے گا ہر میت نبی پاک کو روز مبارک میں دیکھے گا یہ تو مشراع عظیم ہے لیکن لو کان لو اصل امام مولا لسائن بیٹھا تھا یہ سب فرمان المؤمن وبالموقن اسما نے کہا جو مومن ہوگا یا کہا کہ جو موقن ہوگا لا ذی ای ذلک مومن قات یا موقن قات مجھ سے جم سے بات نکل احتیاط ہے اسما کہتے ہیں فیاقول محمد رسول اللہ مومن کہے گا کہ یہ جو شخصیت ہے حضر رجل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں میں نے جب عمدت القاری دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ بھی حاضر رجل کیوں کہا نبی علیہ اللہۃسلام تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے تو یہ کیوں کہ نہیں کہا کہ مات الفاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لکھتا ہے کہ مقام مقام امتحان ہے اور مقام امتحان میں اختاق ضروری ہے جب تم سب کچھ بتا دو تو امتحان تو نہیں ہے نا اگر تم کہو کہ بھئی وضو میں تو کتنے فرض ہیں اللہ پاک کہتے فمسو برو سکم ورژ مل کا فرض ہیں امتحان نہیں ہے یہ امتیان نہیں ہے نا اس لیے کل مقصود فل امتحان الخفاق اس لیے بیاض الرجل کے دیا افاظ علما کہتے ہیں کہ الرجل یہ بیاض عرجول کیا ہے؟ یہ روایت بالمعنی ہے اصر ما تقول جاکر وجل اللذی بوشت فیکم جانا بالبینات والودا فاجبنا و وامن آمننا ہم نے قبول کیا اور ہم نے ایمان لائیا و تباہ نے اتباع قالو کہ کہا جا جاگ اس مومن کو نمسالحا آرام دنا سورے فقا دالبنا تاقی ہم جانتے ان کن تلا مؤمنا بے شرط تھا ایمان والا اب یاد اشکال ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مکمن ہے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ جب ان کو بھیجتے تھے تو اللہ نے کہا تو جاؤ یہ ممن ہے اس سے پوچھ کر آو اللہ نے جب بتا دیا تھا تو اللہ مکمن کہنے میں, میں کوئی اشکال نہیں ہے آپ سمجھ گیو ہو, ہو دوسرا جواب علماء نے لکھا احمد الخاری نے لکن کنتا مکمن فرشتوں نے چہروں سے پہچان لیتے ہیں اور یہ تو ظاہر بات ہے فراثت آج علماء کی محفل میں بیٹھو تو علماء پہچان لیتے عالم ہے علما عبارت پڑھتی ہوئی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے تو پتہ تو لگ جاتا ہے نا علامہ سے پتہ لگ جاتا ہے وعمل المناف قبل مرتاب نے مجھے جو رواج بتائی منافق کا لفظ بتایا مرتاب کے میں نہیں جانتا یا ذال قالت ہسما یقول اللہ عبری جواب میں کہ مجھے پتہ نہیں سمجھے تو نہ یقول فکول تو لوگوں سے میں نے سنا لوگ کہتے تھے شعب ایک بات فکول تو میں نے بھی وہ بات کہہ دی لوگ بھی کہتے کہ محمد الرسول اللہ ہے تو میں نے بھی کہہ دیا محمد الرسول اللہ ہے اور ماں بھی پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے اب سمجھ گیا نہیں یہ کہ منافق کون ہوتا ہے تو, تو چالی پالا مناظر کون ہوتا ہے ماں یوزمر الفرا میزمر المانا زبار سے ایمان کو ظاہر کرے ہو دل سے کفر دل میں دل میں کفر کو چھپا لے آگے جاؤ سنگیوں باب مسور راسی کل یہ باب دربیا نے مسر راج کل کے الباب پہلے ایمان بخاری رحم اللہ نے وجوب وضو بعد ہدف ذکر کیا پھر وجوب الوضو میں ارکانی وضو کا ذکر کیا غسل الوجا غسل الدین ٹھیک ہے نا ابھی بعد میں پھر بھی آئے گا لیکن امام بخاری کے زندہ باد کہنا تم نے نقطۂ بتائیں گے ان شاء انشاءاللہ اب امام بخاری رہے اللہ آزائے وضو کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ بابو مس راسی تو دیکھو مقصولا کے بعد ممسوحات کا مکان ہے آپ سمجھ گئے مولانا بابو مس سے راس اس لیے کہ مقصود امام بخاری کا مقصود امام بخاری کا اتمام ارکانی وضو ہے جیسے کہ وہ اس لیے بہت سی باتیں ہیں تو اس کو دیکھو مقصود امام بخاری کا اتمام ارکانی وضو ہے تو وہ ارکانی وضو چار ہیں ان میں تین مقصولات ہیں اور ایک ممسو ہے ایک منسوخ ہے کتنے بیٹھے بہت بات سمجھ گئی ہوں بھائی سنگیو ہو کہ نہیں سنگیو سنگی اچھا اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخار مسورات آ کے لینا ہے